جی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جی بسم اللہ اس سے قبل ہم سبق پڑھ رہے تھے مفرد اور مرکب کے بارے میں اور مرکب کی ہم نے جو اقسام پڑھی اس میں سے جو چار اقسام تھی اس میں پہلی قسم یہ تھی کہ لفظ کا جزو ہی نہ ہو اور نمبر دو کے یہ مفرد کی قسمیں تھیں کہ مفرد کی چار قسمیں تھیں اور جو مرکب تھا خیر وہ تو مرکب ویسے ہی معلوم ہو جاتا ہے لیکن مفرد کی چار ہم نے قسمیں پڑھی تھیں کہ لفظ کا جزو نہ ہو اور نمبر دو کے جزو ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو اور تیسری قسم وہ تھی کہ لفظ کا جزو بھی ہو معنی دار بھی ہو لیکن جو معنی ہمیں مقصود ہیں اس پر وہ دلالت نہ کرتا ہو جیسے کہ عبداللہ اور چوتھی قسم وہ تھی کہ جزو لفظ کا جزو ہو معنی دار بھی ہو اور جو معنی ہمیں مقصود ہیں اس پر بھی دلالت کرتے ہیں لیکن اس دلالت کا ہم نے ارادہ نہیں کیا اچھا آواز کمزور कमز... لو آ رہی ہے میں ریلیز کر کے دوبارہ کرتا ہوں شاید بہتر ہو جائے جی اب بتائیے آواز کچھ بہتر ہے یا ابھی بھی اسی طرح ہی ہے اچھا ابھی بھی ویری لو ہے معلوم نہیں کہ کی کیا وجہ ہے میں نے تو اپنی طرف سے اس کو مکمل آ, تیز رکھا ہوا ہے میں ایک دوبارہ اس کے ساؤنڈز دیکھ لیتا ہوں جی ساؤنڈز بھی میرے فل ہیں جی میں تھوڑا سا اور اونچا بول لیتا ہوں باقی آ, ساؤنڈز میری طرف سے پورے ہیں اللہ عالم کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن آ, اگر تو بالکل آواز اچھا اب ٹھیک ہے اوکے جی تو چار ہم نے قسمیں مفرت کی پڑھ لی تھیں اور جو آخری دو قسمیں ہیں کہ, کہ اس کا معنی ہو لیکن جو معنی ہمیں مقصود ہے وہ حاصل نہ ہوتا ہو اور یا پھر کہ ہم نے اس دلالت کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوا ہو تو ان دونوں صورتوں میں یہ تھوڑی یہ دونوں صورتیں تھوڑی سی پیچیدہ ہیں جس جس اعتبار سے اس اعتبار سے یہ مفرد نہیں مرکب ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے عبد کہا کہ عبداللہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے عبد اور اللہ اب دیکھنے میں تو یہ جو ہے وہ مرکب ہے لیکن یہ مفرد میں اس لیے آ رہا ہے کہ اس اس سے ہم نے جو ہے وہ عالم مراد لیا ہوا ہے جو معنی ہمیں مقصود ہیں وہ ایک شخصیت ہے نہ کہ عبد اور اللہ الگ الگ مانا تو مانا چونکہ ہمیں یہ مقصود نہیں تھے اس لیے یہ مفرد ہوا اور چوتھی قسم میں مانا مقصود بھی تھے لیکن دلالت کا ہم نے ارادہ نہیں کیا ہوا تھا جیسے حیوان ناطق کہ اس صورت میں ہم نے حیوان الگ مانا پر دلالت کرتا ہے ناطق الگ مانا پر دلالت کرتا ہے جزب ہے مانادار بھی ہے لیکن ہم نے اس دلالت کا ارادہ نہیں کیا ہوا اگر بالفرض حیوان ناطق کسی کا نام رکھا ہوا ہو اگر میں نے کسی کا نام حیوان ناطق رکھا ہوا ہو تو اگر تو تو یہ دونوں جزو ہوں گے الگ الگ ہوں گے مانادار ہوں گے ان کے الگ جزو الگ معنی پر دلالت بھی کرتے ہوں گے لیکن ہم نے اس دلالت کا ارادہ نہیں کیا ہوا کیونکہ ہم نے کسی کا نام رکھا ہوا ہے چنانچہ ان دو آخری دو صورتوں کو دیکھ کر ایک اور میں مثال پیش کرتا ہوں اس تو آپ بتائیے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے جیسے کہ میں کہوں محمد رسول اللہ اگر اگر یہ محمد الرسول اللہ اگر یہ دو لفظوں کا مجموعہ یا تین لفظوں کا مجموعہ میں اس کو ایک کتاب کا نام رکھ دوں ایک کتاب ہو اس کا نام ہو محمد الرسول اللہ تو بتائیے کہ کیا یہ عبارت محمد الرسول اللہ یہ مفرد ہوگی یا مرکب ہوگی جی ہاں مفرد ہوگی اسی لیے کہ ہم نے اس سے مراد عالم لیا ہے کسی کا نام لیا ہے ہم نے کسی کا نام طے کر لیا ہے چاہے وہ کتاب کا نام تھا چاہے وہ کسی شخص کا نام تھا تو اب اس کے الگ الگ جزو سے اس کتاب کے الگ الگ جزو مراد نہیں ہو سکتے بلکہ اس پورے مجموعہ الفاظ سے ایک ہی کتاب مراد ہوگی ایسے ہی اگر میں نے کسی کتاب کا نام حیات النبی رکھا اور میں کسی کتب خانے میں گیا اور کہا جی مجھے کتاب حیات النبی دے دیجئے اس کے دو جزو ہیں حیات اور نبی مضاف مضافی نہیں ہیں دونوں کے جزو ہیں دونوں کے دونوں کے اپنے اپنے معنی ہیں اور ہر لفظ اپنے الگ معنی پر جو ہے وہ دال ہے اس کا اس کا معنیٰ ہے اس کا مقصود الگ ہے لیکن چونکہ ہم نے دلالت کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوا اس سے الگ الگ جزووں پر بلکہ ہماری مراد تو وہ ایک عالم ہے ایک کتاب کا نام ہے لہٰذا یہ بھی مفرد ہوگا اسی لیے جو ہم نے اس ان سوارات میں جامع مسجد دیکھا اس کے دو احتمال ہو سکتے ہیں جامع مسجد یہ موصوف صفت ہے یا مضافر بھی کسی اعتبار سے بن سکتا ہے لیکن زیادہ اس میں موصوف صفت کا احتمال ہے ایسی مسجد جو کہ بہت بڑی ہو جامع مسجد اگر تو ہم نے جامع مسجد بول کر اس سے مراد اپنے محلے کی وہ بڑی مسجد لی ہے جس میں ہم جاتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک محلے میں پانچ مسجدیں ہیں لیکن بڑی جامع مسجد ایک ہی ہے اور جب بھی کوئی کہتا ہے کہ میں نے جامع مسجد جانا ہے تو اس سے مراد وہی خاص مسجد ہوتی ہے اگر تو ہم نے نام رکھ دیا اس مسجد کا جامع مسجد پھر تو پھر تو یہ مفرد ہوگا اور اگر ہم نے ویسے اس کے الگ الگ معنی سے جز, جز کے مانا مراد لیے کہ بھائی ایسی مسجد جو کہ بڑی ہو بھائی کہاں جانا ہے میں کسی ایسی مسجد میں جانا چاہتا ہوں جو کہ بڑی ہو میں کسی جامع مسجد میں جانا چاہتا ہوں اگر اس طریقے سے گفتگو ہوئی تو پھر چونکہ اس کے الگ الگ معنی مراد لیے جا رہے ہوں گے ایسی صورت میں یہ مرکب بن جائے گا تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ عالم ہو گیا اگر نام لے لیا کسی کا طے کر دیا کسی خاص چیز کے ساتھ تو پھر یہ مفرد ورنہ اس کے الگ الگ جز جو ہیں وہ چونکہ الگ معنی پر دلالت کر رہے ہیں اور دلالت کا ارادہ بھی ہوتا ہے اس صورت میں یہ مرکب ہوگا جی اگلا سبق ہے سبق ہفتم کلی اور جز ای کی بحث Uh, اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے جو عبارت لکھی ہے کہ مفہوم یعنی جو ذہن میں آتی ہے مفہوم کہتے ہیں جو شہ ذہن میں آئے جی رمضان کا روزہ یہ بھی مرکب بنے گا کیونکہ اگرچہ رمضان کسی ایک مہینے کا نام ہے لیکن چونکہ یہاں پر روزہ مراد لیا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ جی ہاں اگر آپ نے کسی خاص دن کو طے کر دیا ہے کہ فلاں دن کا روزہ تو پھر یہ مفرد بن جائے گا لیکن چونکہ اس میں بہت سارے احتمالات ہیں اس لیے یہ تو مرکب ہی ہے اچھا آپ نے ماہ رمضان پوچھا جی ماہ رمضان یہ بھی اسی طرح ہی ہے لیکن اس میں مفرد ہونے کا احتمال زیادہ ہے اس لیے کہ یہ ایک خاص مہینہ ہے اور ایک خاص مہینے کا نام ہے یہ عالم بن جائے گا نام بن جائے گا تو اس صورت میں یہ مفرد بنے گا جی آگے چلتے ہیں کلی اور جزئی کی بحث مفہوم اسے کہتے ہیں جو بھی شاید ذہن میں آتی ہے جو بھی چیز ذہن میں آ گئی وہ مفہوم ہے چاہے وہ غلط آئی صحیح آئی مفہوم غلط ہو صحیح ہو لیکن جو بھی ذہن میں شکل بن گئی سمجھ میں آ گئی جو چیز ذہن میں آ گئی وہ مفہوم ہو گیا اس مفہوم کی دو قسمیں ہیں ایک ہو گیا کلی اور دوسری جزئی پہلے جزئی کو دیکھ لیجیے جزئی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے جزئی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے یعنی ایک معین پر صادق آوے جیسا کہ زید کہ ایک خاص شخص کا نام ہے بہت واضح سی بات ہے کہ ایسا کوئی لفظ جس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں ہو سکتی تو وہ جزئی ہے جیسا کہ زید ایک آدمی کا نام ہے اب وہ اسی خاص شخص پر ہی صادق آ سکتا ہے کلی کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آوے جیسے آدمی کے زید عمر بکر ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزئیات و افراد کہلاتے ہیں جس کو بھی ہم کلی کہیں گے اس کے ماتحت بہت سارے افراد ہوں گے یا جزئیات ہوں گے تو ان سب کو ہم جزئیات افراد کہتے ہیں جو کلی کے ماتحت آتے ہیں جیسے آدمی کے افراد اور جزئیات زید عمر بکر وغیرہ ہیں اور حیوان کے جزئیات انسان بکری بیل یہ انسان کے جزئیات ہیں اب تھوڑا سا ہاشیے کو دیکھ لیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی مزید تفصیل آئے گی سوالات پر جانے سے پہلے اس کو تھوڑا اور ہم اس کی وضاحت میں جاتے ہیں جی ہاشیا نمبر دو دیکھیے یعنی کئی چیزوں پر بولے جانے کا احتمال ہی نہ ہو جیسے زید اور یہ گھوڑا احتمال بھی نہ ہو یعنی کئی چیزوں پر بولے جانے کا احتمال نہ ہو کیونکہ اب زید بولیں گے تو زید سے تو ایک ہی شخصیت مراد ہے نا جب آپ نے بولا زید تو آپ کے ذہن میں جو بھی زید تھا اگرچہ دنیا میں ایک ہزار زید ہوں گے لیکن جب آپ نے زید بولا تو لازماً آپ کے ذہن میں ایک خاص معنیٰ مراد تھا ایک خاص شخصیت مراد تھی ذہن میں آپ کے اس کا اس کا ایک تصور تھا تو اس کے اندر کوئی احتمال اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ نے زید بولا اور آپ کے ذہن میں جو زید کا مفہوم اور شخصیت اور شکل اور قد تھا وہی زید ہی مراد ہوگا تو اس میں کوئی احتمال نہیں ہے اور ایسے ہی جب آپ نے بولا یہ گھوڑا اگر صرف گھوڑا بولتے تو گھوڑے کے اندر تو احتمال تھا کہ گھوڑے کے اندر تو بیس قسمیں ہیں کون سا گھوڑا بھائی لیکن جب آپ نے بولا یہ گھوڑا تو اب تخصیص ہو گئی کہ یہ والا گھوڑا اب اس کی اور جزیات نہیں ہو سکتی اس کے اندر اب اور کوئی تخصیص یا اس کے ماتحت اور افراد نہیں آ سکتے اگر مطلق آپ کہتے گھوڑا تو پھر اس کے اندر بہت سارے افراد آ سکتے تھے بھی گھوڑا عربی نسل کا اجبی نسل کا کالا کہاں کہاں کا کس طرح کا تو اس میں افراد کے آنے کا احتمال تھا تو اس لیے ڈھاشے نمبر دو سے یہ معلوم ہو گیا کہ کئی چیزوں پر بولے جانے کا احتمال ہی نہ ہو یعنی شرکت نہ ہو, ہو سکنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی اور اس کے ماتحت کوئی اور افراد بھی آپ لا سکتے ہوں فاشیا نمبر تین کو دیکھیے جہاں جب ہم کہتے ہیں کلی تو یعنی صادق آنے کا احتمال ہو جائے صادق آئے چاہے نہ بھی آئے احتمال ہو جائے چاہے صادق نہ آئے لیکن ہم اس کو پھر بھی کلی کہیں گے کیونکہ احتمال آ ہے اب اگرچہ نہیں آ رہے جیسے کوئی کہے سونے کا پہاڑ اب سونے کا پہاڑ بہت سو پر صادق آ سکتا ہے بہت لیکن چونکہ اس کا وجود نہیں ہے اس لیے کسی پر صادق نہیں آتا وجود نہ ہونے کی وجہ سے لیکن احتمال تو ہے نا کہ آپ نے کہا کہ جی ہاں سونے کا پہاڑ اب اس میں پتہ نہیں یہ سونے کا پہاڑ کوئی ہمالیہ کے اندر ہے یا کون سا سونے کا پہاڑ ہے یعنی ہر وہ جملہ یا ہر وہ لفظ جس کے اندر احتمال ہو کہ اس کے تحت پانچ آٹھ دس دو تین کچھ بھی افراد آ سکتے ہیں اسے ہم کلی کہہ دیں گے جی آسان ہے کوئی اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے اب آپ آئیے ان اشیاء کی طرف کہ بتائیے کون سا کلی ہے اور کون سا جزی ہے جی یہ تھوڑا ایک حاشی نمبر چار بھی دیکھ لیجیے کام کی چیز لکھی ہے ایک ضروری بات یہ سمجھو کہ کلی کبھی اسم اشارہ لانے سے کبھی جزی کی طرف مضاف کرنے سے کبھی منادہ بنانے سے وغیرہ وغیرہ صورت میں ایک کے لیے خاص ہو جاتی ہے تو اس وقت جزی بن جاتی ہے جی ہاں بہت آ, اچھی بات ہے اور آسان ہے اسم اشارہ اگر لے آئے کسی کلی کے ساتھ جیسے یہ گھوڑا اب یہ اسم اشارہ کر دیا نا گھوڑا تو کلی تھا کہ بھئی پتہ نہیں کون سا گھوڑا اس کے بات ہے تو بہت سارے افراد تھے لیکن جب اسم اشارہ لے آئے یہ گھوڑا تو خاص کر دیا تو کلی کو جزی بنا دیا ایسے ہی اگر جزی کی طرف مضاف کر دیا کہ مزاف علیہ کے, کے اندر تعمیم تھی لیکن مضاف نے کے اندر تعمیم تھی لیکن مزاف علیہ نے اس کو خاص کر دیا کہ بھئی یہ والا زید کا گھوڑا گھوڑا تو عام تھا لیکن جب اس کو خاص کر دیا زید کے ساتھ مضاف تخصیص کر دیا اب یہ بھی جزی بن گیا ایسے ہی اگر منادہ بنا دیا جب آپ کسی کو پکارتے ہیں ندار کرتے ہیں آواز کے ساتھ یا کہہ کے پکارتے ہیں یا اللہ خیر اللہ تو ویسے ہی لیکن اگر آپ کسی کو آہ آہ یا فلاں کہ دیتے ہیں اب فلان تو ایک کلی ہے نا فلاں کے تحت تو بہت سارے لوگ آئیں گے لیکن اگر آپ نے یا کہہ کے بلا لیا کہ یا فلاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ آپ یا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی خاص آدمی موجود ہے تو منادا سا جو ہے وہ آ, کلی جو ہے وہ جزی بن جاتی ہے جی یہ بتائیے کہ گھوڑا یہ کلی ہے یا جزی ہے جی ہاں گھوڑا کلی ہے بہت سارے گھوڑے اس کے اندر بکری یہ بھی گلی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے افراد شامل ہیں میری بکری جی ہاں میری بکری یہ جوزی ہے اچھا ایک منٹ کے لیے یہ بتائیے کہ اسکائپ پر آواز آ رہی ہے اسکائپ پر کال چل رہی ہے یا ڈسکنیکٹ ہے اسکائپ کی کال جی اسکائپ والوں کو میری آواز آ رہی ہے جی کال تو چل رہی ہے پر جو موجود ہیں مجھے ذرا بتا دیں کہ ان کو آواز آ رہی ہے وہاں ٹھیک ہے آواز اچھا ٹھیک ہے جی معلوم ہو گیا جی. اضافت ہو گئی میری کی طرف شارتی میری بکری تو یا یہ جو مضاف علیہ یا بنایا شارتی یا, یا جو آیا یہ مضاف علیہ کا تھا اب چونکہ مضاف علیہ جو ہے وہ, وہ آ, جزی ہے تو جزی کی طرف اضافت ہو گئی شات کی بکری کی تو اس نے بھی اس کو کلی کو جزی کر دیا جی زید کا غلام غلام و جہاں یہ بھی جزی ہے کیونکہ زید کی طرف اضافت ہوگی زید چونکہ جزی تھا اور غلام کلی تھا لیکن کلی کی اضافت جزی کی طرف ہوئی تو یہ بھی جزی ہو گئی سورج جی ہاں سورج کلی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ کائنات میں سورج ہیں اور ہو سکتے ہیں اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہو تو اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتے ہیں یہ سورج جی ہاں یہ سورج جوزی ہے جب خاص کر دیا کہ یہ والا سورج تو پھر جوزی ہو گیا آسمان یہ کلی ہے احتمال ہے کون سا آسمان پہلا دوسرا ساتواں یہ آسمان یہ جوزی بن گیا سفید جی ہاں سفید کلی ہے اس کے اس کے تحت تو بہت سارے افراد ہیں چادر جی ہاں چادر بھی کلّی ہے کیونکہ اس کے تحت بھی بہت سارے افراد ہیں چادر کے تحت کالی چادر بھی آ سکتی ہے سفید چادر بھی آ سکتی ہے میری چادر بھی آ سکتی ہے زید کی چادر بھی آ سکتی ہے یہ کرتا یہ جوزی ہے کیونکہ اس کی اسے اشارہ آ گیا ستارہ یہ کلی ہے کہ اس میں بہت سارے افراد ہیں ستارے کے تحت دیوار یہ بھی کلی ہے کون سی دیوار اس میں بہت احتمالات ہیں یہ مسجد یہ جزی ہو گئی کیونکہ اس میں اشارہ آ گیا یہ والی مسجد یہ پانی یہ بھی جزی ہو گیا کیونکہ اس میں اس میں اشارہ آ گیا تخصیص ہوگی پانی کی میرا قلم یہ بھی جزی ہو گیا کیونکہ اس کی اضافت میری طرف ہوگئی قلم میر... میرا قلم تو یہ آسان تھا امید ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا <تصفح> جی آگے چلیں یا اتنا کافی ہے آج اچھا چلیں آگے پھر چلتے ہیں حقیقت و ماہیت حقیقت و ماہیت شے کی بحث اور کلی کی قسمیں کہ شے کی حقیقت اور ماہیت اس کا کیا معنی ہے اور اس کی بحث اور کلی کی آگے اس میں حقیقت یا ماہیت کسی شے کی وہ چیزیں ہیں جن سے وہ شے مل کر بنے اور اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو وہ شے موجود نہ ہو جیسے مثلا انسان ہے اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور جو چیزیں حقیقت کے سوا ہیں وہ آوارض کہلاتے ہیں جیسے انسان کے اندر کالا گورا عالم یا جاہل ہونا آوارض ہیں کہ ان پر انسان کا وجود موقوف نہیں ہے بہت سادہ سی بات ہے کہ کسی بھی چیز کی ماہیت وہ ہے جس سے وہ مل کر بنتی ہے جسے ہم عام طور سے انگریڈینٹس کہہ دیتے ہیں کسی چیز کے انگریڈینٹس کے وہ مل کر وہ چیز بناتے ہیں لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو وہ شے اس شے کا وجود نہیں ہو سکتا بس یہ ہے حقیقت اور ماہیت کسی بھی چیز کی انسان کی حقیقت جو ہے وہ حیوان ناطق ہے اگر صرف حیوان کہیں گے تو یہ انسان پر صادق نہیں آئے گا صرف ناطق کہیں گے تو انسان پر صادق نہیں آئے گا پورا حیوان یعنی ایک ایک اور اعتبار سے دلالت تو ہو جائے گی لیکن یہ اس کی حقیقت اور ماہیت نہیں بنے گی جی اس کے ہاشیہ بھی دیکھ لیجیے گا یہ اس میں یہی چیز لکھی ہے مزید کوئی خاص تفصیل نہیں ہے حاشی میں بھی جی آگے کلّی کلی کی دو قسمیں ہیں ذاتی اور عارضی کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جزو ہو کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنی جزئیات کی پوری حقیقت ہو یا پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جز ہو اول کی مثال جیسے انسان کے انسان اپنی جزئیات یعنی زید عمر بکر کی عین حقیقت ہے اور دوسرے کی مثال حیوان ہے کہ اپنی جزئیات یعنی انسان بکری بیل کی حقیقت کا جزو ہے انسان بول کر اپنے جزئیات کا ارادہ کرنا یعنی انسان کے جزئیات زید عمر بکر یہ تو اس کی آئن حقیقت ہیں کیونکہ آپ اس کے حاشی میں دیکھیے کہ زید عمر کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور یہی بعین ہی انسان کے معنی ہے اپنی عین حقیقت پر اگر بولے جا رہے ہوں تو یہ کلی ذاتی کی ایک قسم لیکن اگر پوری حقیقت نہ ہو لیکن اس کا ایک جزو ہو جیسے حیوان اب حیوان کے ماتحت جو ہے وہ انسان بھی آ سکتا ہے اور بکری بیل یہ بھی آ سکتا ہے لیکن ان کا آنا اس کی حقیقت کا ایک جزو بنے گا کل نہیں بنے گا حاشیہ نمبر چار پہ آئیے کیونکہ مثل بیل کی حقیقت حیوان زو خوار ہے اور بکری کی حیوان زو رغا ہے اور حیوان ان کا جزو ہے تو تو حیوان ایک جز ہوا اگر اس کا مکمل جز بولتے حیوان زوخوار تو اس سے مراد بیل لے سکتے تھے لیکن جب صرف ایک حیوان بولا اس کے ماتحت زو خوار بھی آ سکتا تھا اس کے ماتحت زو ریغا بھی آ سکتا تھا اس کے ماتحت اور سارے بھی آ سکتے تھے تو یہ اس کی حقیقت مکمل نہ ہوئی حقیقت کا بھی ایک پھر جزو ہو گیا تو بہرحال حقیقت پر صادق آئے یا حقیقت کے جزو پر صادق آئے کلی ذاتی تو بنے گی کیونکہ حقیقت تو ہے مکمل حقیقت نہ صحیح ہم نے اس حقیقت کا ایک جزو لے لیا لیکن اگر اپنی حقیقت پر صادق نہیں آتا تو پھر وہ کلی عرضی بن جائے گا جیسے کہ کلی عرضی وہ کلی ہے کہ جو اپنی جزئیات کی نہ پوری حقیقت ہو نہ حقیقت کا جزو ہو اب نہ حقیقت بنتی نہ ہی حقیقت کا جزو بنتی بلکہ حقیقت سے خارج ہو جیسے زاحق اب زاحق ہونا جو ہے یہ ہنسنے والا انسان جیسے زاحق اب ہنسنا یہ انسان کی نہ حقیقت ہے اور نہ ہی حقیقت کا جزو ہے جی ایک منٹ بتاتا ہوں تو یہ حقیقت انسان کے لیے ہنسنا یا, یا اس کے لیے رونا یا اس کی کسی اور صفت کا ہونا یہ اس کی کلی عرضی بنے گی یہ اس کی کلی یہ اس کے لیے کلی ذاتی نہیں بنے گی تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے اگر تو وہ کلی اپنی جزیات پر صارف آ رہی ہے کی پوری پوری حقیقت ہے یا اپنی جزیات کی پوری حقیقت نہیں لیکن اس کا ایک جزو ہے تو یہ کلی ذاتی کہلائے گی اور کلی عرضی وہ ہوگی جو اپنی جزیات کی نہ تو پوری حقیقت ہو اور نہ ہی حقیقت کا جزو ہو اس صورت میں یہ کلی عرضی بنے گی جی یہاں انہوں نے دو قسمیں لکھی تھی بیل کی ایک زو خوار اور بکری کو انہوں نے لکھا زو رغا. را غا غائن الف اور حمزہ کے ساتھ جی اب آپ کا یہ ہوم uh, ورک ہوگا کہ اگلے یہ جو اشیاء ہیں کون اس میں سے کلی ذاتی ہے اور کون کلی ارضی ہے اس کو آپ جو ہے وہ حل کر کے لائیے گا اگلے سبق میں سبق نہم نہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کو uh, پڑھیں گے اس کے uh, جو ہے وہ سبق نہم نہ جہاں جی, چونکہ سبق نہم نہ جو ہے وہ آگے اور دہم اکٹھے ہم پڑھیں گے تو سبق آپ جی. کے پاس اگر وہ نقشہ یا چاٹ ہو کہ جس میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ کیا ہم اپنے سبق کی رفتار ہماری ٹھیک ہے کم ہے یا زیادہ ہے تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنا اور پڑھنا ہے اور کتنا ہم آہستہ یا تیز لا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس وہ نقشہ موجود ہو تو مجھے سینڈ کر دیجیے گا میرے خیال سے تو ہم ٹھیک ہی جا رہے ہیں یہ چھوٹا سا رسالا یہ تو ختم ہو ہی جائے گا ابھی سبق نہ ہوں تک ہم اگلے ہفتے میں آ جائیں گے جسم جسم نامی جی جسم نامی بس وہ جسم جس کا نام رکھ دیا جائے ایک خاص جسم خاص جسم کہہ لیں اس کو ایک متعین جس کا وجود ہو خاص ہو جی بعض جی اجسام ایسے ہیں کہ اس کو جسم کہہ دیتے ہیں لیکن ان کا نام لیکن ان کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا تو منتقی جسم... جس میں نامی نہیں بولتے جس میں نامی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جس کا واقعہ حقیقت میں کوئی وجود ہوتا ہو تو یہ سوالات آپ خود سوچ کر حل کر کے لائیے گا اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے یہ سوالات ہم کریں گے اور انشاءاللہ سبق نام کی طرف ہم چلیں گے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے جی ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غلط کہہ دیا تھا خیال رکھیے گا کہ یہ جس نے نامی یہ آپ کو جی یہ جس میں نامی میں نے غلط بتا دیا کہ جس میں نامی سے مراد جسم متعین جسم ابھی میں نے حاشی میں بیٹھا تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس میں نامی بڑھنے والا جسم یہ عربی کا لفظ ہو گیا نامی نمو سے نمو سے بڑھنے والا جس کی افزائش ہوتی ہو جس کی جو آگے بڑھتا ہو تو یہ میں نے غلط کہہ دیا تھا خیال رکھیے گا کہ یہ جس میں نامی بڑھنے والا جسم مراد ہے جی یہ مجھے معلوم نہیں کہ سوال کس کا تھا لیکن اگر وہ موجود ہوں تو ان کو بتلا دیجئے گا کہیں غلط نہ اس کو یاد رکھیے جس میں نامی بڑھنے والا جس میں جی السلام علیکم